سائنسی جدید تحقیق کے مطابق کان میں تیل اور دوائی ڈالنے سے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوتا بھائی آپ اس کی اردو تو صحیح بناؤ یہ سائنسدانوں نے کب سے ہمارے روزے پر تحقیق شروع کر دی کہ روزے پہ اثر نہیں ہو رہا اور روزے پہ اثر ہو یا نہ ہو یہ سائنسدان بتائے گا بھائی یوں اس کی اردو بناؤ کہ جدید سائنس کے مطابق کان میں کوئی سوراخ اندر جانے کا نہیں ہے. یہ تحقیق ہوئی اور علماء یہ لکھتے رہے کہ کان میں دبا یا تیل ڈالنے سے یہ کان کے اندر دوا پہنچ جاتی ہے اس لیے روزہ ٹوٹ جائے گا تو جدید سائنسی تحقیق یہ نہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا سمجھے سائنسدان نے کب سے ففا کے مسائل بتانے شروع کر دیا سائنسی مسئلہ یہ ہے کہ کان میں کہتے ہیں کوئی سرات نہیں ہے اندر جانے کا کہ روزہ ٹوٹے اور دوسری سن جی آپ کہتے ہیں آنکھ میں ہم کہتے ہیں دوا ڈالنا جو ہے وہ جائے اب سائنسی تحقیق یہ ہے کہ آنکھ میں سوراخ ہے کہ اندر چلا جائے اس لیے سرما کاجل نہ لگایا جائے حدیثوں سے ثابت ہے سرما لگانا کاجل لگانا دبا آنکھ میں ڈالنا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اور ہمارے علماء نے اس وقت کی اکابر اطیبہ سے جو تحقیق کی وہی ہے کہ کان میں اگر تیل ڈالا جائے تو وہ ان کے نزدیک اندر پہنچتا ہے ان کے نزدیک روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن اگر اس میں کوئی شبہ پیدا کیا جائے تو بھائی میرے بچنا بہتر ہے کیوں روزے جیسی عبادت کو سائنسدانوں کی باتوں میں آن کر کے ضائع کر دے سمجھے تو اس سے بچنا تو بہرحال چاہیے بچا جائے